بسم اللہ صحمۃ اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سون البرشہ صحمۃ باقی تمام صابن خرا سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دفع کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر سات سو تین اب لکھ تین سو ہے سات سو تین شریف کی شروع سے تک کے درست کی تعداد ہے اور تین سو پینتالیس جو ہے اورج اور رات فتیہ میں ہم لوگ جو ہے آسما حسنہ میں ہیں آسماء حسنیہ میں یس المقدس نمبر بائیس اور تیئیس یا قابض و یا باشت و قرآن پاک میں عیسن سے عیسو مقدس جو قرآن پاک میں کیسے ذکر ہوا ہے یا آسمہ قرآن پاک میں آیا نہیں آیا کس صورت میں آیا اس سلسلے میں اور ایک درس کل کے درس میں آپ لوگوں کو دیا تھا ایک دو آیت کی وہاں توجہ دی تھی اور ایک آیت کی اور آج جو ہے آیت نمبر دو <تصح> عن سے <سؤال> جو آئے نمبر دو آپ لوگوں کی خدمت میں رض کراؤں وہ یہ ہے کہ اللہ یبس رزق رسقا میں شا من, من باد وہ و یقدرو یہ سلح کشش آئے نمبر بیاسی ہے تو اس سے یہ بھی جو ہے اس میں سے آدمی بھی جو ہے لفظ یفس تو اور یقدرو آیا ہے <تصح> وہ کا حجمہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہیں رضو فراوان کر دیں اور جس کا چاہیں محدود کر دیں ہاں جی یکزو کا معنی ہے تنگ کرنا محدود کرنا اور یک درو کا معنی ہے تنگ کرنا محدود کرنا تو اس میں لفظ یکفس تو وہی آیا ہے بات چیت لیکن یک درو یک بیزو کی جگہ پر اس میں یک در آیا ہے مانا دونوں کا تنگ کرنا محدود کرنے کے معنی